اعوذ باللہ من الشیطان شیطم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم اسامی نگرامی ہمارا سلسلہ دس کتاب دعو شریف میں سے درست نمبر سات سو چھیا چھ سات سو ابلک تین سو اٹھاسی ہے اور اسماء الحسن کی شرح میں عاشق نائز مقدس نیا تھے اہمیت والے اسمال حوصیٰ میں سے ہیں بڑے فیوزات و برکات تھے یا لطیف اسمال ہوسین میں سے ہیں جی اس مقدس قسم کے پہلے جو ہے ہم اس کے لغی معنی اور توضیحات اور علماء اسلام نے اس کے جو مختلف تشریحات کی ہیں ہم پہلے وہ بیان کریں گے اس کے بعد قرآن پاک میں اس اسم کے بارے میں جو آیات ہیں اس سے تھوڑا بحث کریں گے اور پھر آخر میں جو اس سسم مقدس کے فوضات و برکات ہم آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے جی تو اس سلسلے میں جو ہے یہ لطیف کے لغوی معنی و توضیحات اس سلسلے میں مختلف لغت کے کتابوں نے مختلف توضیحات کے ہیں فرماتے ہیں نمبر لطفہ یلطح لطف بے فلاً تب جب عرب بولتے ہیں تو مہربانی کرنا اردو میں کسی پر مہربانی کرنا اور لطفہ یلط ہو لینی لطف اللہ بلابد و جب اللہ جو کس بندے پر لطف کرتا ہے اس کے حق میں لطف کرتا ہے مراد اس کو توفیق دینا اور اس کو بچانا معنی کیا اور لطف حلۃ ہو باو قروم سے ہو بھاول یا فلعلم جاتے ہیں لطف لطا ہونے اس میں پھر باریک بین ہونا چھوٹا ہونا چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جی اسم لطیف کے معنی میں سے نہایت باریک بین کے معنی میں بھی آتا ہے سمقرق معنیٰ الطیف کا اور الطف مضدر جب من قبل اللہ اللہ کی طرف سے لطف ہو ہاں جب بولتے ہیں الطف و منقبہ اللہ اللہ کی طرف سے لطف کا کیا معنی ہے فرماتے ہیں توفیق و عصمت خدا توحق اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو نیک کام کرنے کی عبادت بندگی کی توحق و عصمت خدا بندی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے ناگوار حوادثات سے بچانا اللہ کی طرف سے اس معنی میں اس کے جمع الطاف ہے ہیں الطیف اللہ تعالیٰ نے باریک جس کے معنی باریک لکھا ہے نرم پاکیزہ مہربان یہ سارے معنی نے اس لکھے ہیں اور اللطیف ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے ہے یعنی بندوں کے ساتھ بلائی اور احسان کرنے والا نیز باریک سے باریک تر امور کا جاننے والا اللہ تعالیٰ کو ہم جب اللہ اللہ لطیف جب بولتے ہیں تو دو معنی دیتا ہے ایک تو یہ کہ بندوں کے ساتھ بھلائی اور احسان بھرمانے والا بہت زیادہ بندوں پر شفقت و مہربانی فرمانے والا دوسرا باریک سے باریک تر امور کا جاننے والا جو آج کے جدید جو سائسی آلات سے بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو دیکھ سکتا ہے ہاں اس کی جو ہے میں بصیرت کے لیے کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا یہ معنی عربی لغت کی مشہور کتاب ہے المنجد اس نے یہ مانے کہ۔ اگر نمبر دو لغت کی کتاب المختار ہاں عربی مشہور لغت ہے مختصر کتاب ہے لیکن مشہور لغت ہے قدیم فرماتے ہیں اللطف من اللّہ تعالیٰ توفیق ولاسمت ونجد واللمانہ کیا ہن توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لطف جب اللہ کی طرف سے تو مانی توفیق توحیق بادہ توحیق بندگی ہر میں نیک کام کی توفیق اور عصمت بچانا اور اططل فی الامر کے معنی ا اللہ یہ مختر اس میں اردو تجربہ کیا ہے حرمتِ لطف اللہ بھانجی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کے صورت میں توفیق اور عصمت کے معنی میں ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک کا کی توفیق دیتا ہے ہاں جی اور برے کاموں اور ناگوار حوادثات سے اس کو بچاتا ہے اور حفاظت کرتا ہے تو ایک جب آپ یا لطیف کہہ کے, کے پکارتے ہیں تو مطلب یعنی دو معنی ذہن ہوتا ہے یعنی ہاں جی ایک تو وہ اللہ اللہ جو جو باریکبین ہے اللہ جسے ہر چیز کا علم ہے کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اور مخذہ باریک سے باریک چیز جو ہے اس کے نظر سے مغفینی ہے کائنات کے ہر چیز ذرہ سے بہانی اس کو تھوڑی ناقابل تقسیم حد تک توڑی باریک سے باریک ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے جانتا ہے اور دوسرا کیا ہے دوسرا فرمایا جو ہے لطف کرم کرنے والا بندوں پر بندوں کو ہر قسم کے گناہوں سے حوادثات سے بچانے والا اور بہت زیادہ بندوں پر شفقت و مہربانی فرمانے والا نمبر تین فرماتے ہیں اور اس طرح جب برما دیں طلت تحفیل عمر جب تو اس مراد کسی بھی اچھے و نیک کام کی توحق مراد ہے اللہ کی طرح سے کسی کام میں طلع ہونا یعنی نہیں اللہ کی طرح سے کسی بھی اچھے و نیک کام کی توحق توفیقات سب اللہ کی طرف سے ہاں بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے وہ نیکی کی توفیق دے دیں تو ہم نیکی کر سکتے ہیں وہ محروم کریں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے اس طرح الطف بیمان نیکی و احترام کا معنی دیتا ہے اور اللطیف جو ہے فرماتے ہیں وہ ذات جو اپنے بندوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے اور ان کے ساتھ ایسی شفقت و مہربانی سے پیش آتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ لطیف اللہ کی لطافت اللہ کی شفقت اس طرح بندے کے ساتھ پیش آتا ہے کہ بندے کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا اور اللہ اپنے لطف سے اپنے شفقت سے اپنے مہربانی سے بندے کو اس مشکل سے نجات دلاتے ہیں اس پریشانی سے نجات دلاتے ہیں اس کے حق میں جو بھی اللہ نے فیصلہ فرمانا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں لہٰذا یہ سم نہ ہی عظیم آسمہ میں سے ہے مقدس آسمہ میں سے ہے. اس کے اندر بندوں کی بہت سی مشکلات کا حل موجود ہے انسان لطیف کے جن سچائی کے ساتھ خلوص کے ساتھ کسی قسم کے دنیاوی اغراض کے بغیر اپنے اللہ سے اپنے تعلق جوڑنے کے لیے نہایت ہی لطیف اور مہربان اور ار ہمارن اللہ سے جو ہے اپنے تعلق جوڑنے کے لیے دل و زبان پہ مبارک اسم کو ہاں دل میں اس کی معنی کو سوچتے ہوئے سمجھتے ہوئے زبان پہ یا دل میں پڑھتے رہیں تو یقینا اللہ تعالیٰ کی بندے کے الطاف اس بندے کی شامل حال ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے فرماتے ہیں اللطف نیکی و احترام جب کہا جاتا ہے کہ فلان شخص لوگوں کے ساتھ لطیف ہے یعنی وہ نیکوکار ہے بندوں کی توجہ نسبت دیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ از تریک نیکی و مہربانی رفتار کرتا ہے جب بولتے ہیں فلان شخص لوگوں کے ساتھ لطف کرتا ہے یعنی اس کا معنی جو ہے وہ نیکوکار شخص سے خود اور لوگوں کے ساتھ از تریک نیکی و مہربانی سے رفتار کرتا ہے لطفرماتیں بعض اوقات تدبیر و فعل میں زرخیت اور ہوشیاری اور باریک بینی کے معنی میں بھی آتی ہے لہذا اگر کوئی کسی حاضر و ماہر کو کسی بھی حاضق و ماہر شاخ کو جو کسی بھی ہنر میں ماہر ہے وہ کہیں فلاں شاخ ایک ہنرمند ہے اور اس کے ہاتھوں میں لطف ہے افضل اس ماہر کے بارے میں بولیں ہاں تو مراد یہ یعنی نہایت ہوشیاری و دقت و کمال مہارت کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہیں اس ہنرمند کے بارے میں جب بولتا ہے اس کے ہاتھوں میں لطوف ہے لطاحت ہے مطلب کہ یہ شخص اپنے کام کو جو ہے نہایت ہی ہوشیاری دقت اور کمال مہارت کے ساتھ انجام دیتا ہے کام کو نہایت پختگی کے ساتھ انجام دیتا ہے اس میں کسی قسم کی نقص خامی نہیں رہتا اور روایت میں آئیے کہ معنی لطیف یہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ خالق کے موجودات لطیف ہیں یعنی چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالی موجودات انتہائی باریک بین موجودات کا خالق ہے اس وجہ سے اللہ کو لطیف کا ہے ہاں جی جو یقینی بات ہے آج کل کی جو مشین ہے کیمرے کے عام ہیں جراثمی مخلوق ہیں ہاں جی آپ کو وہ مشین نہ بھی دیکھ سکیں جراثیمی ماہلوق کو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی اس نے ان ماہلوق کو خلق بھی کیا ہے اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کو لطیف کہتے ہیں نہایت ہی ہاں جی نہایت ہی چھوٹے جو ہے مخلوق کو خلق کرنے والی ذات اور چنا جو اسے عظیم بھی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس جو خالق محلوقات عظیم ہیں اس کے مقابلے میں اللہ کو عظیم کہنے کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی کہا ہے کیونکہ وہ خالق محلوقات عظیم ہیں ہاں جی تو اللہ لطیف ہے ہاں جی تو جو اس معنی میں بھی ہے اور اسی طرح جو اللہ لطیف معنی میں بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف کرتا ہے معنی پہلے ہوئے آیا ہاں جی اس لحاظ سے کہ چونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و احسان کے ذریعے انجام طاعات کے نزدیک کرتا ہے توفیق خیر دیتا ہے اور کوئی عبادت بندگی کرنے کا شوق پیدا کر لیتا ہے توفیق دیتا ہے جذبہ دیتا ہے ہاں جی ہر نئے کام میں اللہ کی طرف سے پہلے پہل ہوتی ہے جو بھی نیکی کرتے ہیں پہلے اللہ اس کے دل میں اس کے دل و دماغ میں اس نئے کام کو انجام دینے کا سوچ اس کے دل میں آتا ہے ہاں جی اس کو اس کو ارادے کے ارادہ اس کے اندر آتا ہے پھر کام کی طرح بڑھتا تو یہ سب ہے خدمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ وہ اپنے مومن بندوں پر نہایت مہربان ہے تو لہذا جو ہے اللہ تا ہاں جی, اللہ جو اللہ لطیف ہے یعنی اس میں میں بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر لطف کرتا ہے اس لحاظ سے کہ چونکہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے لطف و احسان کے ذریعے انجام طعات اللہ کی بندگی کے نزدیک کرتا ہے ہاں جی نزدیک کرتا ہے اور گناہوں کے ارتکاب سے دور رکھتا ہے ہاں جی تو یہ تو اس سے مقدس عادتی کی مختلف کتابوں میں اس کا حوالہ ہے ان میں سے ایک جو ہے حوال آئین بندگی و نعیش یہ کتاب ادت الدائی طالی شیخ احمد بن فاد علی کی ہے اس کے زبر نمبر پانچ سو اٹھاسی پہ ہے اور اس طرح مصباح کبحی کم کھامی دعاؤں کی کتاب ہے عربی ہے اس کے جو ہے سفر نمبر چار سو تینتیس پہ یہ توجحات ہے ہاں جی اس کا مزید توجہات جو ہے آگے حکمت اللطیف بہت لطف ارمانے و کرم بھرمانے والا یہ ہدایت الجنان جناب ڈاکٹر طاہر قادری اس کی کتاب کی صفحہ نمبر 32 ہے انہوں نے یہ معنیٰ کیا ہے یعنی بہت لطف و کرم بھرمانے والا اس میں شکنی اللہ الطیف این اللہ لطیب ہی جس قرآن پاک میں آیا ہے اسی معنی میں اللہ اپنے بندوں پر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے حد سے زیادہ لطف اور مہربانی اور احسان فرمانے والا ہے اس میں شکن و اللہ نہایت مہربان ازان گرامی ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس کے اصما الحسنار کے ذریعے سے پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ سارے آسماں آئے ہوئے ہیں ان کے معنی مہوم کو ہم دل و دیون اچھی طرح سمجھیں اور ان معنیٰ کو سمجھ کریں اللہ کو پکاریں تو ہمیں بڑا لطف بھی آئے گا فیض بھی ملے گا اللہ سے قرب بھی حاصل ہوگا میری دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے اسمار کے آ کو صحیح معنی سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توحفے دے دیں ان سے فیض یاف ہونے کی ہم سب کو تمام عثمانہ نے عالم کو پیارے نبی کو امت کا اللہ تحفہ دے دیں